ابراہیم وعلال ابراہیم حمد جو قرآن مجید اپنے سامنے رکھ لیں انہیں انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا اللہ رش دی وی من شرفی اللہ کا من انشری کبھی کشین عالم ابھی وسط ابھی ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغشر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم. ربي ربي عزعني ونشكر نعمتك التي أنعمت عليه وعلى والديه وأنا عملك صالما ترضاه واسله لي في زريتي إني طبت إليك وإني من المسلمين إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرموا همها مسلحين ولا يستطنون فطعف عليها طائف من ربك وهم نائمون فتنادوا مسبحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافدون ألا يدخل النار اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوا قالوا إنا لبالون بل نحن مهرومون قال أوسطهم لم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظلمين فأقبل بعضهم على بعد يتلامون قَالُوا يَا مَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَعِيمِ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ لوگانو یا لم ہم نے امتحان لیا آزمائش کی بلونا ان کی کما بلونا اصابل جنا جس طرح ہم نے باغ کے جو مالک تھے وہ باغ جس میں ہر طرح کا پھل اور ہر طرح کی اللہ کی نعمت وہ بہترین طریقے سے ان کو حاصل ہوتی تھی اقسمین جب انہوں نے قسم اس بات پر حلف لیا ایک دوسرے سے کہ تم سب کو اللہ کی قسم ہے کہ صبح سویرے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ ہم نے اپنے باغ کا پھل توڑنا ولا یا اور انہوں نے ان اللہ نہ کہا یا یہ کہہ لیجئے ولا سب انہوں نے تصدیح نہ کی کیونکہ اللہ تو صبن ان میں سے ایک ہی کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کی پاکی بیان نہ کی جو ہر کام کے اندر بیان کرنے سے اس کام میں برکت کا باعث بنتی ہے فتوا فلیہ تواف ربک تو ان پر ایک جھکڑ آیا اللہ کی طرف ایک طائفہ ایک اللہ تعالی کا بھیجا ہوا عذاب وہ نا اور یہ سوئے پڑے تھے اص بحق تو کھیتی یوں ہو گئی جیسے جل گئی ہے سیاہ ہو گئی مکمل طور پر اجڑ گئی فطنا فیم یہ جو علم غیب بالکل نہ جانتے تھے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا انہوں نے صبح صبح ایک دوسرے کو پکارا کہ اٹھو اٹھو جس کام کی قسم ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ پکا کرنے کے لیے لی تھی اٹھو اس کے لیے آنے علی حرثکم سی کم اناری صبح سویرے اپنی کھیتی پر پہنچو تاکہ تم تمام پھل کو کاٹ کر جمع کر لو اتار لو فن طلق یا تفا وہ چل پڑے بس وہ چل پڑے یہ کہتے ساتھ ہی جلدی کے ساتھ فوراً بستروں سے اٹھے اور اس کام پر چل دیے وہ یا اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کوئی دوسرا نہ سن لے کیوں اللہ خلنا کم بسکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ آج کوئی مسکین جو ہے اس کو پتہ نہ چلنے پائے وہ نہ آ جائے حصہ لینے کے لیے ہر دن کا درین اور انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنی کھیتی کے پھل کاٹ کا جمع کرنے کا پورا انتظام اپنے پاس رکھتے تھے پوری قوت تھی ان کے جسموں میں پوری مہارت تھی انہیں پھل کو اکٹھا کرنے کی اور ہر انتظام وہ کر چکے تھے اپنا مال سمیٹنے کے لیے جو دنیا میں اللہ تعالی نے انہیں امتحان کے لیے دیا تھا اور حقیقتا وہ خود بھی اللہ کا مال تھے اور یہ مال بھی اللہ ہی کرتا فلم جب کھیتی کو دیکھا وہ تو جل چکی تھی آلو انالو کہنے لگے راستہ بھول گئے ابھی غور کر رہے تھے کہ راستہ صحیح اختیار کرے اور کہاں سے بھولے ہیں تو یک دم سب کچھ اللہ تعالی نے واضح کر دیا نشانیاں نظر آ راستے کی کہا بل نقر محرومون حقیقت تو کچھ اور ہے ہم تو پھل سے محروم ہو چکے ہماری تو ساری کھیتی راتوں رات, رات اجڑ چکی ہے کالا اوسط ہوں کالا ان میں سے جو بہترین تھا برائی میں کم تھا وسط اسی لیے امت وسط ہے ہم درمیانی امت درمیانی چیز ہمیشہ سب سے اونچی ہوتی ہے جب کہ قرہ گول ہو تو درمیان ہمیشہ اونچا ہوتا ہے اعلی مرتبے کو درمیان کہتے ہیں تو ان میں سے جو بہترین تھا یا کم برا تھا اس نے کہا میں <تصفح> نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کر لو گویا کہ اپنے اسباب کے اپنے ہاتھ میں ہونے کا اتنا نشہ تھا کہ تصویح یاد دلانے پر بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے کہ اس کی ذات کی طرف یہ تھے ایمان والے آخر پلٹ آئے گمراہی میں چلے گئے تھے عبد الدرہم عبد ابدینار بن گئے تھے دینار اور درہم کی پوجا میں مبتلا تھے مگر جب چوٹ لگی تو قسمت والے تھے لوٹے اور کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے کہ وہ کسی کو بلا وجہ آزمائے اور تکلیف دے بلکہ اللہ نے جو کیا اس پر اس کی پاکی ہی بیان کرنے کا حق ہے ہم نے ہی پلید عمل اختیار کیا ہمارا رب ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے انا کنو ظالم بے شک ہم ہی ظالم تھے اکبالا با با یلا اب ایک دوسرے کو ملامتیں کرنے لگے جس نے ہمیں منع کیا نبی علیہط سلام میں کہ جب کام بگڑ جائے تو پھر ایک دوسرے کو کام نہ دو پھر قبضر اللہ عما شاہ فعال کہو یہ گزر چکا واقعہ یہ دہرایا نہیں جا سکتا یہ تقدیر کا حکم پورا ہو گیا قلم لکھ چکی اور فارغ ہو گئی یہ سورہ بھی اسی سے شروع ہو رہی نون والی وما یورون وہاں ما, ما انت بنعمت کا بمجنون نون اور کسم ہے قلم کی اور وہ جو لکھتے ہیں فرشتے اللہ کے حکم سے قلم سے جو تقدیر لکھتے ہیں تو اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز ہرگز مجنون نہیں ہے دیوانے نہیں ہیں عقل کے کمزور اور معاذ اللہ آسپتر اللہ غلط الٹی سیدھی حرکات کرنے والے نہیں ہیں جیسے یہ بہ مان آپ کو کہتے ہیں وما رب مجنون وإن وإن لقل عجران بلکہ آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے رسالت کا پیغام پہنچانے پر وہ ان قلع اعلی فلکن عظیم اور آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں اور سب سے بڑا اخلاق اسلام ہے جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی مسلم صحیح میں حادیث ہے کہ پوچھا کہ نبی علیہ السلاط و کا اخلاق کیا تھا پوچھنے والے کو عائشہ سوال کرتی ہے کیا تو انہیں قرآن نہیں پڑھا پڑا قرآن تو پڑھا ہے انہوں نے کہا خلق قانا خلق خلق قرآن. نبی علیہ سلاد وسلام کا فلو آپ کی زندگی کی عملی شکل ساری کی ساری وہ قرآن کی تفسیر تھی وہ قرآن تھا اے نبی علیہ سلاد و تو بھی دیکھ آئندہ آنے والے حالات و یوب اور یہ بھی دیکھیں بھی دی آئی یہ کم پتہ چل جائے گا ان قریب کہ کون فتنہ زدہ ہے اور کون حق پر ہے معلوم ہوا کہ جب باطل اپنے اسباب کے نشے میں ہو کیونکہ یہ ساری سورہ مبارکہ کیونکہ قرآن کا کوئی بھی ایسا آپ کو جز نہ ملے گا جس میں اللہ رب العزت توحید کا بیان نہ فرمائے اور شرف قرض نہ ہو اس میں شرک کا رد شرک کا نام لے کر تو ایک آئے ہے صرف ان کے شراکا کا ذکر ہے بس یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ شرک کس قسم کا کرتے شرک کے سبب کا بیان اور وہ سبب خاص قسم کے جو خسائل پیدا کرتا ہے ان کا بیان ہے تاکہ اہل ایمان اس سے سبق پکڑے جیسے آپ دیکھتے ہیں سورہ کلم میں ار تلویم الدین فضال ولا یا خود اولا تو عام <مِنكِن> یہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ یہی ہے دین کو روزے جزا کو جھٹلانے والا روزے جزا, جزا کو جھٹلانے والا تو کافر ہے یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اللہ کے راستے میں کھانا کھلانے کے لیے بھوکے تو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں ہے اس کے پاس تو نہیں ہے کھانا کھلانے کے لیے مگر ابھارتا بھی نہیں ہے کہ کل کو میرے پاس اگر ہوا تو مجھے بھی کھلانا پڑے گا بخل کا یہ حال ہے اب نمازیوں کے لیے ہلاکت بیان ہوئی وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے حاصل ہے اور اتنے بخیل ہے کہ برتنے کی عام چیز بھی روک رکھتے معلوم ہو وہ خسائل بیان ہوئے جو اسباب کے ساتھ آدمی کا ایمان بن جانے کے بعد مسبب الاسباب سے ایمان اٹھ جانے کا نتیجہ ہوتے ہیں بعض اوقات یہ اہل ایمان میں بھی خسائل کفار کی طرح ہوتے ان پر کفر کا حکم تو نہیں لگتا مگر انہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ اخباب یقیناً وہی ہے جو پیدا کر رہے ہیں جو کفار کے اندر اور یہی اسباب ہیں جو آخر کار آدمی کو شرک تک لے جاتی ہیں کیونکہ دنیا کے اندر اسباب بہت بڑی آزمائش ہے اللہ نے سارے کام اسباب کے ساتھ مسفر کر دیے کوئی شخص یہ تصور نہیں رکھتا کہ کسی شخص کے بچے پیدا اور اس کی شادی ہی نہ ہوئی ہو کیونکہ آدم علیہ سلاط والسلام کو اللہ نے ہوا دی علیہ سلاط والسلام اور ان سے پوری زمین کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا یہ اللہ نے سبب قرار دی پہلا سبب اسی طرح آپ جتنے کام بھی کرتے غور کر لیجئے کہ ایک کام دوسرے کام کا سبب ہے دوسرا تیسرے کا تیسرا چوتھے کا چوتھا پانچویں کا اور نتیجہ کیا نکلتا ہے ہر کام جو ہے مصبل الاسباب پر جا کر رک جاتا ہے اللہ کے لیے لاہد فل اولا وخیرہ کام کے شروع میں بھی اللہ حمد کا سزاوار ہے کام کے آخر میں بھی وہی ہے کام شروع بھی تب ہوتا ہے اسباب پیدا ہو جب اللہ دے اور جب اسباب ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سلسلہ تانا بانا چلتا رہے تو آخر کار بڑے بڑے کام مکمل ہو جاتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی قومیں ذلت سے عزت میں آتی ہے عزت سے ذلت میں جاتی ہے تو یہ اخباب بہت بڑا امتحان ہے اہل ایمان کا تمام کا تمام توقل اور ایمان مسبب الاسباب پر ہوتا ہے جس نے ان اسباب کو پیدا کیا مگر وہ انسان ہے اسباب سے متاثر ہو جانا کسی وقت تھوڑی بہت مایوسی کا وسوافا آ جانا کسی وقت اسباب کے ہونے کی وجہ سے کوئی فخر اور غرور کا وسوافا آ جانا یہ ایمان والوں میں موجود ہے مگر دعائیں مسنون دعائیں نماز عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرا اور اہل اسلام صالحین کی تاریخ یہ سب کچھ اور اللہ کا قرآن اور توحید میں اللہ کی پہچان اللہ کے اسماء و صفات اللہ کی احکام ان سب سے جتنا واسطہ رکھے گا اسباب سے فہر زدہ نہ ہوگا اور یہ دنیا آج اسباب سے فہر زدہ ہے سب سے بڑا شرف یہی ہے اور شرف کا اصل سبب یہ ہے تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائسا عبد الدرم تائسہ عبد الدینار درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ ہلاک ہوا یہ آدمی کو پوجا تک پہنچاتا ہے پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ اسلام پر عمل ایسا کرتا ہے هم عن وہ نمازی بھی ہوتا ہے اور اس کی نماز بھی دنیاوی اقباب ہی کے حصول کے لیے ہوتی اللہ کے لیے نہیں ہوتی اور وہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے اس کا حج بھی اس لیے ہوتا ہے کہ میرا کاروبار چمک جائے اور یہ کہتا ہے فلاں حاج کر کے آئے تھے وہ کہتے پہلے کبھی گاہک آیا نہیں تھا گاہ کی گاہک گاہ ہے میں نہیں کہتا کہ حج کی برکات یہ نہیں ہو سکتی کہ آدمی کا کاروبار چمک چمکے مگر وہ اتنا زیادہ بد نصیب ہو جائے کہ حج کرنے کی وجہ کاروبار کو چمکانا ہو حتیٰ کہ ایک گویا اور ایک ایکٹر اکتر اور ایکٹریس یہ کہے کہ میں نے جب بھی حاجر کیا میری فلم اتنی کامیاب ہوئی کہ ہٹ ہو گئی اب یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے اسی طرح سے یہ جو لوگ ہیں یہ اصحاب الجنہ باغ والے انہوں نے قسمیں اٹھائیں قسمیں کس بات کے لیے قسم کیوں اٹھائی جاتی جب اللہ کی قسم آدمی اٹھاتا ہے تو وہ اس لیے کہ اللہ پر ایمان کی شہادت دیتا ہے اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے کسی اہم معاملے میں جس کے سچا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عزت جان مال دین اور سب کچھ لٹ جانے کا خطرہ قسم اٹھاتا ہے اس لیے کہ کسی مجرم کو ننگا کرے تاکہ وہ ننگا ہو جائے اور اسلامی سوسائٹی کے اندر ایک نافور ختم ہو جائے قسم اٹھاتا ہے اس لیے کہ لوگ اللہ کی بات جو وہ کر رہا ہے مان لیں ٹی و ربی، نبی علیہ سلاد اسلام قسم اٹھاتے مجھے رب کی قسم ہے وہ اس لیے کہ لوگ ایمان میں زور کلام میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی سے شہادت لاتا ہے اس کے ایمان تک جو اسے حاصل ہے یہ ظالم قسم اٹھا رہے ہیں بعض کا پھل کاٹنے پر قسم کا کتنا غلط استعمال ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اطاط سے منع کیا یہ پیچھے آیات ہے فلاطوت علمکین جھوٹوں کی اطاط نہ کر جو اللہ کو جھٹلاتے جھٹلانے والے جھوٹے نہیں جھٹلانے والے مقدلی یہ جھٹلانے والے کون ہیں ان کی تقدیب یہاں یہ نہیں بیان ہے کہ یوم آخرت کا انکار کرتے اللہ کے واد لا شریف کے حاجت روا مشکل خشا ہونے کا انکار کرتے محمد کے رسول ہونے کا انکار کرتے صلی اللہ علیہ وسلم شدا ابیب ابی کچھ اور ہی بیان بھائی یہ کون ہے یہ وہ لوگ بدلو لین فعد ہین پکے دنیا دار آپ دین میں ذرا نرمی دکھائیں یہ بھی نرم ہو جائیں گے آپ کے لیے یہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس دین پر سخت ہو گئے اس کی وجہ سے ان کی دنیا کو بھی نہ کہیں برباد کر دیں اپنی دنیا تو آپ نے برباد کر لی اس لیے ہر نبی کو مجنون کہا گیا کیوں مجنون کہا گیا مجنون اس لیے کہا گیا جنون والا آدمی دیوانہ آدمی اسے کہتے ہیں جو اسباب کے بغیر کسی چیز کا مطالبہ کرے یا کسی چیز کے لیے کوشش کرے یا کسی چیز کے کرنے کا لوگوں کو کہے وہ دیوانہ ہوتا ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ تم مجھے اڑ کر کیوں نہیں دکھاتے جب اڑ کر دکھاؤ گے تو ایمان لاؤ گا اگر یہ شخص جو ہے یہ کسی صورت گمراہ نہیں تو دیوانہ یا وہ یہ کہے کہ کیوں آسمان سے مجھے روٹی نہیں اٹھتی جب میں ایمان لایا ہوں اگر یہ شخص گمراہ نہیں تو دیوانہ ہے یعنی وہ بات جس کے اسباب کوئی نہ وہ کرے اسی لیے انہوں نے کبھی نبی کی بات کو نہ سمجھا علیہ سلاد اسلام اور کہا کہ یہ اسباب کی دنیا کو بالکل انکار کر رہا حالانکہ اسباب کے دو کتنے ایک اسباب کی پوجا ایک اسباب کا انکار انکار بھی کتنا اہل ایمان کبھی اسباب کا انکار نہیں کرتے اسباب کو اختیار کرتے حت المقان اللہ کے دین کی فتح کے لیے اپنی زندگی میں عزت زندگی گزارنے کے لیے اخباب کو اختیار کرتے مگر ان کی نظریں ہمیشہ مصب الفباب پر جمی رہتی تو انبیاء کیونکہ دو بات کہتے تھے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول دل سے پڑھ لام ملک آرا باب تم عرب اور عجب کے بادشاہ بن جاؤ گے تو کہتے ہیں کہ یہ مجدوب کی بڑھ ہے معاذ اللہ اصل اللہ یہ دیوانگی ہے کہ کہاں سے اخباب آئیں گے کیسے ہمارب عجب کے مالک بنے گے یقینا یہی ایمان والوں کا اور تاثروں کا فرق ہے اسی لیے فرمایا تو نرمی کرے گا فوراً نرمی کرے گے کیونکہ تو اتنا مضبوط ہے اس دعوت پر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تو لے ڈوبے گا بہت لوگوں کو اور بہت بڑا فساد ہوگا معاشرے کے اندر کبھی دار ال ندوا میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ اس شخص کو کیا ٹائٹل دیا جائے کیا اس کا نام رکھا جائے تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں تو آخر کار تجویز یہ ہوا کہ یہ اختلاق ڈال رہا ہے قوم سے بھائی کو بھائی سے بیٹوں کو باپ سے ماں کو بیٹیوں سے بہن کو بہن سے جدا کرتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فساد فیصب ہے معذ اللہ تخصر اللہ یہ اس کا انکاری ہے تو کہا تو نرم ہوگا اگر دعوت دین میں تو یہ فورا نرم پڑ جائے گا ولا توتے اور نہ اطاط کرے نبی بالکل نہ بات باسمان کلّا پھر مہین ہر قسمے اٹھانے والے کمینے کی یہ مہین یہ زلیل لوگ قسم کا غلط استعمال کرتے ہیں یہ قسمیں دنیا میں اپنی ترقی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اپنی لذات کے لیے اور اپنے دنیا کے کام سوارنے کے لیے اور غلط راستے پر لوگوں کو قائم کرنے کے لیے بکاسا ماہوں گا شیطان نے بھی قسم اٹھائی تھی آدم اور ہوا کے لیے کہ میں تمہارا ناسگین میں سے ہوں رسیحت کرنے والا اور ہمدرد ہوں ہم معذم بن امید یہ غیبت خور ہے پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں اور مشاہل بن نبین اور یہ غیبت چگنی کے ساتھ لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والے یہ فساد پیدا کرتے ہیں دنیا کے اندر بس ان کا ایسا یقین ہے کہ اسی اخباب کی پوجا میں یہ سب کچھ کرتے کرتے منا ایر مثیم یہ ہر خیر کے کام سے رکنے والے حد سے بڑھنے والے گناہ گار ہے ات المبا کا زمین یہ اتول ہے اتل کا جموع المنوع یہ مال جمع کر کر کے اور انتہائی حد سے بڑے ہوئے متمرد متقبر اور بالکل اللہ کی زمین کے اندر تو گیانی برپا کرنے والے اخلاقی طور پر بالکل اخلاق بعد باختا بادن اور بعد اس کے یہ نسل کے بھی برے اس باز نے لطفہ حرام مراد لیا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر اکثر لوگ یا بہت سے لوگ ایسے جن کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں انکانا زا مال و بلین ساری باتوں کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس مال ہے اور بیٹے ہیں قبائلی زندگی میں مال کا ہونا اور بیٹوں کا ہونا اس سے بڑی دولت کوئی دکھا بیٹے بھی ہو مال بھی ہو تو اپنی کبھی ترین آدمی یہ کبتیں ہیں جنہوں نے ان کو نشے کے اندر سرمست کر دیا ہے ہی آیا تنا جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہے کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں اور کتے ہیں سنا سی مل ہم اس کو ناک پر داغیں گے اس کو ناک پر داغا جائے گا اس متقبر کو اور اس کے ناک پر اتنا بھدا نشان پڑ جائے گا اس داغنے کا کہ جہنم میں اس کی صاف پہچان ہوگی اللہ محفوظ رکھے آمی کہ جہنم سانس لے رہی ہے سخت گرمی اور سخت سردی جہنم کا سانس ہے اللہ جلفر عطا فرمایا بھی تو یہ جو کہا کہ پہلو کے کتے ہیں کیا آج الفاظ بدلے ہوئے یہی بات نہیں کہی جا رہی کہ شریعت آج نہیں چل سکتی بار بار کہا جا رہا ہے کیونکہ دو گروہ بیان ہو رہے ہیں ایک وہ جو شریعت کا جھڈا اٹھائے ہوئے کہا جاتا ہے وہ تو شریعت سے مخلص ہی نہیں ہے وہ تو ہندو ہے یا اسرائیل ہے اور ملک توڑنے اور اپنے اور کوئی عزائیں پورے کرنے کے لیے جھڈا اٹھا رہے ایک طرف یہ خود ہے جنہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کر اقرار کر لیا کہ ہمارے پاس تو شریعت نہیں ہے ہاں تم چلا لو معلوم ہوا دنیا میں دو گروہ ہو گئے ایک تو شریعت چلا ہی نہیں رہا وہ تو نبی علیہ السلام کو امن القائد ماننے سے انکار کر چکا دوسرا گروہ شریعت کا جھنڈا اٹھاتا ہے مخلص نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت پر اب عمل ممکن ہی ہے کیونکہ تیسرا گروہ تو ہے ہی کوئی نہیں ان کے نزدیک جبکہ اللہ کا رسول یہ فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت تک ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گا لات المتی ظاہری الحق الحقت حق پر ہمیشہ غالب رہے گا دلائل کی دنیا میں بھی اور جم جانے کی دنیا میں بھی اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا جو اس کا ساتھ چھوڑ دے یا جو اس کی مخالفت کرے تو وہ گروپ کدھر گیا یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ کہتے ہیں پہلو کی کہانی ہے اور پرویز نے تو صاف یہ کہا تھا کہ ہم اکیسویں صدی سے گزر رہے ہیں آج خلافت راشدہ کا نظام قابل عمل نہیں ہے اگر قابل عمل ہوتا یہ جو بات بنائی گئی ہے کہ حاکم جو ہے وہ مانتا تو ہے اللہ کے رسول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شریعت ہر سے آفر ہے صرف وہ اسے چلاتے نہیں ہے یہ عملی گناہ جیسے ایک شخص مانتا ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے فرض ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے مونڈاتا ہے تو اسے ہم کافر تو نہیں کہتے یقیناً کافر نہیں کہتے گناگار کہتے تو یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ کے رسول کا قانون چلنا چاہیے اور وہ چلاتا نہیں ہے تو یہ کیسے کافر ہو گیا بات یہ ہے کہ گناہ دو قسم کی ایک گناہ وہ ہے جو ایمان کے خلاف ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے اس سے ایمان کم ہوتا ہے جیسے یہ ڈاڑی کا بڑھانا ہے. اور ایک گناہ ہے جو ایمان کے تقاضوں کا الٹ ہے اس کے ساتھ ایمان قائم نہیں رہتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ لے کر آئے ہیں نماز کا روزے کا حج کا زکوٰۃ کا اس کے بعد عدالتی نظام لے کر آئے جنگ کا ایک قانون لے کر آئے ہیں تہذیب و ثقافت کے پیمانے ہمیں دے کر گئے پھر اس کے بعد تعلیم کا اصول اور ضابطہ بتایا انہوں نے زندگی کے ہر میدان میں ہمیں طریقے بتائے اب بتائیے اگر کوئی شخص نماز کے اندر پورے اطمینان سے نماز نہ پڑے مگر نماز پڑھتا ہو تو اسے ہم بے نمازی تو نہیں کہہ یہ سکتے یہی کہیں کہ نا کے نماز, نماز نماز میں, میں کسی شخص کو ایک حصہ دس میں سے ملتا ہے کسی کو دو کسی کو تین کسی کو چار کسی کو پانچ آدھے سے زیادہ نبی علیہ اللہ اسلام نے ذکر نہیں فرمایا کچھ قسمت ہوں گے جو اس سے بھی زیادہ حصہ لے جاتے ہیں دس کے دس لے جاتے ہیں کوئی ہوں گے بہر سب کی نماز برابر نہیں مگر سارے نمازی یہ مسلمان ہیں تو یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ نقص ہو سکتا ہے مگر اگر نماز پڑھنے والا بیت المقرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے کہ آخر سترہ مہینے اللہ کے زمین میں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑی ہے اگر چار دن امریکہ اس سے خوش ہو جاتا ہے تو کیا حرج ہے ہم امریکہ کے اندر علماء کا ویزا دیے گئے ہیں تو ذرا امریکہ میں ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں تاکہ امریکی بھی ہماری بات سن لیں تو نہ ان کی نماز ہے نہ ان کا اسلام ہے کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کی شریعت جو کہ پہلے نبیوں کے ہاں شریعت تھی اس پر بھی چلنا آج آدمی کو کافر کرتا ہے چلے جائے کہ اپنا بنایا ہوا اسمبلی کا قانون محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو ہٹا کر لگایا جائے یہ اس کی اشتحانت ہے یہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کے قانون کی توہین ہے کہ ان کو نبی ماننے کے بعد ان کا قانون نہ مانا جائے نبی وہی ہو مگر نماز تورات اور انجیل سے نکال کر پڑھ رہا ہو بیت المقص کی طرف منہ کیا ہو تو یہ نماز نہیں بلکہ نماز کے ساتھ مزاق ہے تو ان ظالموں نے قسمیں کھائیں اس بات پر لسری مناسب <أَسْمُشْبِحِن> صبح سویرے بھائی تمہیں قسم ہے اللہ کی کہ صبح اور سویرے مال کی محبت دیوانہ کر رہی ہے کچھ پتہ نہیں انہیں کہ قسم کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور قسم کا استعمال کیا غلط استعمال ہو رہا ہے صبح صبح پھل کاٹنا ہے وَلَا اور انہوں نے استثناء بھی نہ کی انہوں نے انشاءاللہ تعالی بھی نہ کہا جبکہ کہ اوسط نے یاد دلایا تھا الم اک اللہ کو لا تو میں نے کہا نہیں تھا کیوں تصویر نہیں کرتے تصبیح نہیں کی ایک مومن سے بھی انشاءاللہ بھول سکتا ہے مگر اس کی زبان سے بھولتا ہے دل سے نہیں بھولتا ان کے دل سے بھول چکا تھا یہ سوچتے تھے کہ اتنے اسباب کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ان اللہ کہنا تو ان کے لیے جن کے پاس اسباب نہ ہو جیسے یورپ کہتا ہے کہ پتھر کا انسان تھا جو اللہ سے ڈرا کرتا تھا اور مورتیوں سے ڈرا کرتا تھا وہ اللہ سے ڈرنا اور مورتیوں سے ڈرنا برابر کرتے ہیں اللہ سے اور مورتیوں سے اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں انسان کے اتنے اسباب ہے کہ ان قریب شاید کہ وہ کرائے ارض میں وہاں تک پہنچ جائے گا کہ موت پر بھی قابو حاصل کر لے گا یہ سزا اتنی سخت جو ملی ہے کہ اللہ نے سارا باغ جلا دیا صرف انشاءاللہ زبان سے بھول جانے کی سزا نہیں ہے نہ اللہ کبھی ایسا کرتا ہے اور آگے مزید تشریح آ رہی ہے بلکہ مومن بھول کر ذبح کر لے اور بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے تو علما کے اندر اکثر کا یہی فتوا ہے کہ وہ کھانا جائے گا بسم اللہ پڑھ کے کھا لے کیونکہ اس کے دل میں کلمہ موجود تھا صرف زبان سے بس ہوا کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور بھی ذبح کر سکتا اس لیے ان شاء اللہ اس کے دل ان کے دل سے نکل گیا یہ ابدرم ابد الدینار تھے میں یہ سارا اس لیے بول رہا ہوں کہ کیونکہ جب ہم شیشے میں منہ دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں اپنے منہ پر وہ داغ نظر آتا ہے جو دوسرا کہہ رہا تھا اور ہم مان بھی رہے تھے پھر ہم اسے صاف کر لیتے تو آئیے اس شیشے میں دیکھیں کہ ہم میں کوئی ایسی خسرتیں تو نہیں ہیں اگر ایسی خسلتیں تو ان کو صدقہ اور خیرات اور اللہ کے راستے میں ہر قسم کی کوشش کے ساتھ دور کرنا چاہیے تاکہ ایمان دکھ رہے تو رات کوئی طائفہ آ عذاب کا جھکر آ اور اس نے فص بحق کا شریف کھیتی को کر رکھ دیا یہاں تک کہ وہ اب پہچانی بھی نہیں جا رہی دیکھتے ہیں تو کھی کا پتا نہیں چلتا کہ تھی بھی کہ نہیں یہاں پر فتنا تھا مسبید ادھر ان کا یہ حال ہے کھیتی تو جل چکی یہ اپنے اس نشے میں مست ہے کہ اخباب بہت اور پھل اتنا ہونا اس دفعہ کہ ہم مالا مال ہو جائیں گے بڑے آدمی بن جائیں گے اور ارادے کرنے کی اس دفعہ تو مسکین کو بھی ایک ٹکڑا تاکہ ہم بڑے سے بڑے ہو جائیں یہ جموں ہے جمع کرنے والے فتنا صبح صبح ایک دوسرے کو آواز لگاتے سب کی آنکھ کھل گئی اتنے لالچی ہے کہ تحجد کے لیے نہیں اٹھے نماز کے لیے نہیں اٹھے پھل کے لیے ان کی آنکھیں کھل گئی اور ایک دوسرے کو آوازیں لگانے لگے او او چلو چلو انیک دوم ان کم تم ساری می اگر کچھ کرنا ہے تو جلدی جلدی چلو کیوں دیر کر رہے فوراً اٹھے فن تلق یتخا فتون اور فوراً نکلے وہاں سے چل پڑے اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے کہیں مساکین کو غورہ کو نہ پتہ چل جائے وہ آ تو شاید شرم کی وجہ سے اپنی سرداری قائم رکھنے کی وجہ سے جیسے یہ چیک کاٹ کر دیتے ہیں سیلاب میں اور دوسرے مواقع پر اور اس کا ذکر اخباروں میں بھی آتا ہے تو شاید کہیں ایسی شرمندگی میں کچھ دینا پڑے پھر تو انہیں پتا چل جائے گا اتنا زیادہ پھل اتر رہا ہے تو کچھ تو دینا پڑے گا اگر کسی کو پتا ہی نہ چلے خفیہ سی بات رہے کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے ہم غریب سے آدمی نظر آتے رہے گٹیا سی گاڑی رکھ لیں سادہ سا مکان ہو اور مال جمع کرتے جائیں تو انہوں نے کہا کوئی آ نہ جائے جلدی جلدی چلو اور آہستہ آہستہ بات کرتے اللہ اللہ یاد خلن یوم علیکم مسکین خیال رکھنا کوئی مسکین نہ آنے پائے وغیرہ ہر دن کا اور بڑی زبردست قوت کے ساتھ کھیتی کے ساتھ معاملہ کرنے والی جو قوت درکار ہوتی ہے حرفت کی یہ چل رہی ہے صبح صبح اپنی کھیتی کی طرف پلک مارا جب کھیتی کو دیکھا کالو انال کہتے ہو ہم تو راستہ ہی بھول گئے یہ تو ہماری کھیتی نہیں ہے بل نہ محروم بلکہ اب انہیں چوٹ لگی اور کہنے لگے کہ اللہ نے محروم کر دیا وہ جو رات کی تمام خوابے تھی وہ ٹوٹ گئی اور پتہ چل گیا کہ مصحب الاسباب اسباب کو جب چاہے چھیل لے اور جب جائے اخباب سے مالا مال کر دیں کالا اوسط ہوں کالا اب اس نے درمیانے نے کہا کہ لاسب بھی ہوں میں نے کتنا کہا تھا کہ اللہ کی تصبیح کو نہ چھوڑو اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے اقرار اور ایمان اس کو ساتھ دلاؤ کالو سبحانا ربینا اب کہنے لگے کہ اللہ پاک ہے ہم ہی برے ہیں لا الح اللہ کا اللہ نے ظلم نہیں کیا وما ظالمین ہم ہی ظالم تھے اک بالا بازی یقلا ممول پھر ایک دوسرے کو ملاز کرنے لگے جو کہ سخت منع ہے حدیث صحیح میں جب نقصان ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے یقیناً اپنی غلطی کو غلطی کہنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی غلطیاں تقدیر پر ٹھیک دی جائیں نہ تقدیر اس سے بنا کرتی ہے بلکہ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ حسرت نہ پیدا ہو جب اللہ نے لکھا ہی یہ تھا ہمارا بھائی نہیں تو چلا گیا تو اس پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے ابھی ایمان میں پختگی نہیں آئی کالو یا ویلا پھر کہنے لگے ہلاکت ہے ہمارے لیے انا پورنہ توغین ہم ہی تا, تاغوت سے حد سے بڑھنے والے سے تغا سے ہے ہم حد سے بڑھ گئے اس میں بھی یہ نشان ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ شرط کی حدود میں داخل ہو گئے یہ بشری تقاضوں سے نکل گئے اور اپنے آپ کو تمام اسباب پر قادر سمجھنے لگے اس واسطے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلوک کیا رب نا نا خیرا اب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے ان ہم اب اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں اپنے رب کی طرف عبادت کے لیے جھکتے ہیں کزا نکل عذاب, عذاب عذاب ایسا ہوتا ہے ولا وَل وَل عذاب الآرتی اکبر اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے اور بہت بڑا ہے اکبر سب سے بڑا لہ گانو یا اگر یہ جان لیتے تو میرے بھائیوں یہ دیکھ لیجئے کہ صورت المعاون میں اور اس صورح مقدسہ میں اللہ نے صرف ایک دفعہ شرک کا یہاں ذکر کیا وہاں ذکر نہیں کیا صورت المعاون میں صرف خصلتوں کا ذکر کیا جو مشرکوں کو زیب دیتی ہے اہل ایمان میں وہ خصلتیں پیدا ہوں تو یہ کہنا ناجائز نہیں ہے یہ فتویٰ نہیں ہے کہ اہل ایمان میں مشرکوں کی خصلتیں جیسے نبی علیہ السلام وسلام نے فرمایا لا تر نیڑو بادی کپارا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تو جو گردنیں مارے گا مسلمان ایک دوسرے کی قتل کرے گا تو وہ کون ہوگا وہ کفار کی خصلت کا حامل ہوگا اگر تعویل کے ساتھ قتل کر رہا ہے نیک والے آدمی تعویلی غلطی لگی ہے تو اللہ کے ہاں معافی کی امید ہے اور اگر وہ بغیر تعویل کے قتل کر رہا ہے صرف تکبر کی وجہ سے ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہے اور نبی علیہ السلاۃ وسلام کی صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول کی کہ جس نے کسی مومن کو کافر کہا کا کہ قتل ہی یا اسے قتل کرنے کے برابر ہے پھر بخاری ایک مسلم کی روایت ہے جس نے اپنے بھائی کو کہا اپنے اخی کو کہا یا کافر اے کافر تو یہ فتوا دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹ گیا اگر وہ کافر نہیں تھے یہ کافر ہو گیا تو جس نے آج یہ کہا سوات والے جو ہیں وہ تو ختنوں کے بغیر ہے وہ تو موساد ہے وہ تو ساری ساری راہ ہے جو لڑنے والے مر رہے ہیں یہ سارے کے سارے راہ اور موساد ہیں یہ ایجنٹ ہے کفار کے پاکستان توڑنے کے لیے اور اپنی ریاست حاصل کرنے کے لیے اگر تو اس کے پاس ثبوت ہے تو پھر تو اللہ تبارک کا تعالیٰ اسے چھوڑ دے گا اگر اس کے پاس سبود نہیں صرف فاطقوں کی خبر ہے تو اللہ کا یہ قانون ہے انجا فاسم نہ فاسک کو خبر لائے تو تحقیق کرو تبیم کرو ان جہالا فتو ناد کہ تم کسی قوم پر جا پڑو اسے کافر سمجھتے ہوئے اور پھر اپنی کرتوت پر پچھتاتے رہو یہ دیکھ لیجئے کہ بہت بڑا جرم ہے نبی علیہ الصلاۃ اسلام نے یہاں تک کہا ہے پسٹل ہو آدمی کے ہاتھ میں چھری ہو تیر ہو لا یو شیرو آدم الا بس تم میں سے کوئی بھائی بھی اپنے اسلحہ کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی نہ کرے اشارہ حرام ہے فلا اللہ شیطان ہو سکتا ہے کہ شیطان یمزگو یدی ہی اس کے ہاتھ سے یہ اسلحہ جو ہے یہ چلا دے اس کے اوپر چلوا دے اور اس کے ہاتھ سے وہ اس کے بھائی کو لگ جائے پھر کیا ہو پھر یہ حفرت آگ کے ایک گڑے بھی کس ہے جبکہ اشارہ کرنا حرام ہے لوگ کس دلیل پر ان مسلمین کو جنہوں نے شریعت مانگی ہے صرف یہ جرم ہے اور جنہوں نے اس کے بدلے جو بیس سال سے اللہ کے راستے میں یہود و نصارہ سے لڑ رہے ہیں انہیں کی ایک یہ قسم ہے جو سب سے بہترین قسم اس لیے ہے کہ ان کے ہاں ہمیں قبر پرستی کا رد ملتا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پاکستان کے قبر پرست ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے جن کے خلاف قبر پرست اکٹھے ہو گئے واللہ وہ قبر پرست کبھی نہیں ہو سکتے کسی مومن کی پہچان دشمنوں سے بھی ہو سکتی ہے اگر انکار حدیث والے قبر پرت اس کے بعد صحابہ کو کافر کہنے والے اور قرآن کو بدلی کتاب کہنے والے نبی علیہ السلاط و السلام کے دین کو اب قابل عمل نہ کہنے والے اس کے دشمن ہیں تو الحمدللہ للہ وہ مومن ہیں یہ ایمان کی بہت بڑی صنعت ہے جو انہیں اس دور میں مل گئی اور وہ بہترین گروپ ہے مجاہدین کا جو بیس سال سے چلے آ رہے ہیں یہ بیس سال سے انہوں نے کمایا کیا ایجنٹی کس لیے ہوتی ایجنٹی ہوتی دنیا کے لیے عزت دنیا میں نام حاصل کرنے کے لیے یا مال حاصل کرنے کے لیے آسائشیں ان کی چھن گئی سارا افغانستان جل گیا سارا وزیرستان جل گیا افواہ جو کے ڈھیر لگ گئے سچی گواہی ہے کہ لوگ فلسطین میں علاج کرنے کے لیے بڑے ڈاکٹر گئے ہیں اور وہاں فلسطین میں داخل نہیں ہونے دیا گیا پاکستانی ڈاکٹروں کو انہوں نے مصر میں ہی فلسطینی زخمیوں کا علاج کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مریض ہم نے دیکھے وہ ٹانگوں اور بازو کے بغیر تھے کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں کسی کی ایک ٹانگ ایک بازو نہیں کسی کے دونوں بازو نہیں ہیں اور پاکستان سے جس چیز کا سب سے زیادہ مطالبہ ہے ان کو وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹانگیں اور بازو لگا دو تاکہ ہم چلنے پھرنے کے قابل ہو سکیں آج افغانستان میں وزیرستان میں اور یقیناً زبات میں بھی ٹانگ اور بازو کے بغیر اپاہد لوگوں کا ڈھیر لگ گیا بیواؤں کا ڈھیر لگ گیا مسکین بچے یتیم بچے اتنے ہیں کہ گنے نہیں جاتے اور اس کے بعد جو مارے گئے اندوہناک طریقے سے اور زخموں سے کراہتے ہوئے مرے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ڈرون طیارہ آتا ہے تو وہ پاکستانیوں کو مارتا ہے ہم نہیں دیکھتے کوئی راہ والا مرا ہے وہ مساط والا مرا کبھی ہم نے دیکھا اخباری رپورٹروں کو اندر جانے سے تو منع کیا باہر وہ یہی بتاتے ہیں کہ پاکستانی مرے لال مسجد میں مرے تو ان میں ایک بھی غیر ملکی نہ نکلا غیر ملکی بھی مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے تھے کوئی عرب ہوتا کوئی کچن ہوتا کوئی اور ہوتا کوئی بھی نہ نکلا ساری مسلمان لڑکیاں بچیاں اور لڑکے عورتوں کو مارنے والے بے غیرت بزدن اور اس کے بعد باجوڑ میں مرے تو بچے نکلے قرآن پڑھنے والے سارے مر گئے کوئی راہ نہ نکلا کوئی موساد نہ نکلا کوئی عیسائی نہ نکلا یہودی نہ نکلا ہندو نہ نکلا اور یہ ڈرون میں بھی مرتے جنازے کے اندر بھی مار دیتے تو مسلمین وہ کہاں ہیں جو مر رہے ہیں کیوں ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں فاسک کی خبر پر یقین نہ لائیں جبکہ یہ ان تمام صفات سے متصف ہے جو یہاں پر مبھو کی بیان کی گئی ہے اور وہ ان تمام صفات سے متفق ہے جو مسلمین کی بیان کی گئی ہے یہ نہیں میں کہتا کہ صحابہ کی طرح کی صفات ہے سفارت کمزور سے ہی موجود ہے مسجدوں کو بھرنے والے ہیں تحجدوں کو پڑھنے والے ہیں اسلامی ہولیا اختیار کرنے والے عورتوں کو پردہ کرانے والے اسلامی تعلیم جاری کرنے والے اپنے اختیار کے اندر قبر کی پوجا کو روکنے والے اسلامی فیصلے کرنے والے ہیں اسلام کے مطالبے کے لیے اپنی خوشیاں برباد کرنے والے اپنے گھروں کو اجاڑنے والے اور یکدم گھر کے مالک ہوتے ہوتے وہ بالکل دھڑے پر بیٹھ جانے والے ہیں اس کے بارے میں جو بد کرے اللہ کے ہاتھ میں جواب سوچ لیں ایک کی طرف فتوا لوٹے گا اگر وہ نہ کافر ہوئے تو یہ ایجنٹ ہو جائے گا کیونکہ نبی علیہ سلاد اسلام کی مسلم کی صحیح حدیث ہے جس نے کسی کو فاسق کہا وہ فاسق نہیں تو یہ فاسق ہے کسی کو بدعتی کہا وہ بدعتی نہیں تو یہ ہے کسی کو مجرم کہا وہ مجرم نہیں تو یہ مجرم ہے مومن مومن کی مدد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے ہم ایک جماعت ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں باد او لیا ایک دوسرے کی مددگار ہے خواہ رب گسا دوست ہیں کس کام کے لیے یا بالمعروف امل معروف بن کر نیکی کا حکم دینے میں برائی سے منع کرنے میں وہی یقین سلاد و یقین زکوات اور زکوٰۃ دینا نماز پڑھنا اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں یہ نظام قائم کرتے ہیں وہی یقین ارون اللہ و رسولہ پوری اجتماعی زندگی میں انفرادی زندگی میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاط کا رنگ قائم کرتے اولا اللہ ال کریب ان کو اپنی رحمتوں سے جھانس لے گا ان عزیز الحکیم اللہ زبردست حکمت والا آخری آیات پڑھ کے مضمون بھی مکمل ہو جائے گا فرسٹ در یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر صبر کیجیے جم جائیے جلدی نہ کیجیے بلا تک کا وہ مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیے علیہ السلاح وز نادا وہ ہوا مخضوم جب اس نے اللہ کو پکارا اور وہ مقذوم تھا وہ اس حال میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جلدی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے قانون وہ جو ہے کمزوری ان سے ہو گئی تھی کہ استعجال ہو گیا تھا تو اللہ تعالی نے انہیں اس حالت میں کہ ان پر ایک کام کا بوجھ آ گیا تھا اب مخدوم کی میں دیکھتا ہوں یہاں تچریقا کہ میں نبی علیہ السلاط وسلام کا جو ادب ہے اس سے کہیں اللہ نہ کرے دائیں بائیں نہ ہو جاؤں یہ مخدوم سے کیا مراد لے رہے برا کراز بن اعلیٰ قومی ہی جب وہ چلا گیا اپنی قوم پر غصے سے بھرا ہوا فقانہ من امری ماکانہ میں رکو بھی فل بح کل تو قام الفوت اس سے انہوں نے یہی یعنی مراد لیا ہے کہ وہ قوم پر غصے میں تھے اور قوم کے ایمان سے مایوس تھے اس حال میں وہ چلے گئے وقت سے پہلے دعا کر کے عذاب کی اور عذاب قوم پر آ گیا اور قوم نے معافی کر کے عذاب کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا دیا اس کی طرح نہ ہو جائیے آپ جلدی نہ کیجیے ربی اگر اللہ کی نعمت شامل حال نہ ہوتی اس کے ندو بل آر مضمون تو وہ پھینک دیا گیا تھا میدان پر مزمت زدہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کی مذمت کی بلکہ اتنے عجیب الفاظ ہیں فلا ان حکان مصبین اگر وہ تصدیق کرنے والا نہ ہوتا مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں للا بھی بس نہیں ہی لا یوم یو تو یونس دو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا دعوت کا معاملہ اتنا سخت نازک ہے اس میں جلدی نہ مچاؤ افباب کے نہ ہونے کی وجہ کہ کفار کے پاس اسباب ہی اسباب ہیں انسان کہتا ہے اللہ انہیں تباہ کر دے اللہ مہنت کے ساتھ کئی کافروں کو ایمان لانے کا موقع دیتا ہے اور اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا ایسا بلندی پر پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مزہ خود محسوس کرتے فج تباہ ہوں رب ہوں فجا اللہ نے اسے چن لیا اور صالحین میں سے کر دیا یا صالحین میں سے نیک بھی اور جسم میں درست اور ہر بیماری سے مبرہ کا بھی ابساری قریب ہے کہ کافر اپنی نگاہوں سے تجھے راستے سے پھسلا دے نگاہوں سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ تجھے ایسی غصہ بھری اور ایسی راستے سے ہٹا دینے والی حسد کی اور دشمنی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جن سے ان کی گویا حیبت تاری ہو جائے اور آپ رستے میں تھوڑی نرمی کرنے پر مجبور ہو جائے اور اگر آپ نرمی کر لیں گے تو یہ بھی نرمی کریں گے لو تین تیل کو کہتے ہیں آپ تیل لگائیں گے نرمی کریں گے تو یہ بھی تیل لگا کر نرم ہو جائیں گے اپنے مسلک میں فرمایا اپنی نگاہوں سے تجھے پھسلانا چاہتے اسی لیے نظر کا لگ جانا بھی برحق ہے نگاہیں ایک اثر رکھتی ہے لمبا سم ذکر جب یہ ذکر کو اللہ تعالیٰ کی توحید کو سنتے ہیں وہ اقول ان مجنون جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اسباب نہیں ہے جیسے وہ دیکھتے ہیں مجاہدین کے پاس اسباب نہیں تو اکثر سارے ان میں سے بھی وہ ذرا اور بڑے بڑے مولوی کہتے ہیں کہ یہ ہے تو مخلص مگر بیوقوف ہے جب ان کے پاس اسباب نہیں ہے تو انہیں لڑائی چھوڑ دینی چاہیے اور کافروں کے آگے لیٹ جانا چاہیے بڑے ایک عالم ربانی نے اتنا زیادہ ہو کر یہ کہا کہ چھری لے کر توپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے لڑکوں کو چاہیے کہ لڑائی چھوڑ دے عالمین بس یہ قرآن تو صرف نصیحت ہے ان کے نصیحت ہے پورے جہانوں کے لیے البتہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا تو رب کا کچھ بھی نہیں بگڑتا اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے وہ تعریف کیا ہوا حاکم ہے اور اللہ کل شہین قدیر ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں جو مانے گا اپنا بھلا کرے گا نہیں مانے گا خود ڈوبے گا اللہ ہمیں سنے میں سے حق بات کو ایمان بنانے اس پر عمل کرنے کی توفیق جتنا فرمایا